الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ولا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا اشهد الله الا الله وحده لا شريك له ولا اشهد ان لا اله الا الله و محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته واهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم دوستو اور بزرگوں اللہ رب العزت نے اس کائنات کا اصل سرمایا ایمان کی دولت کو قرار دیا ہے یہ سرمایہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ یعنی ایک لفظ بھی اس کائنات میں جب تک باقی ہے ساتوں زمین و آسمان باقی ہیں اور جس دن ایک لفظ بھی نہیں ہوگا اس دن یہ کائنات اپنی تمام تر رنگینیوں اور رہناوں کے باوجود ختم کر دی جائے گی ایمان کا بول اتنا طاقتور ہے کہ ساتوں زمین و آسمان رکے ہوئے ہیں اللہ کا نام اس کائنات میں ہر مخلوق کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور حاجت ہے ساری کائن حیات اور بقا اس کا تحفظ اس کا وجود اللہ کا نام لینے میں ہے ایک زبان کے اوپر بھی اگر اللہ کا نام باقی ہے تو کائنات اپنی تمام تر گناہوں کے باوجود اسی صورت سے باقی رہے گی جس دن ایک زبان کے اوپر اللہ کا نام نہیں ہوگا آسمان و زمین چاند سورج ستارے دریا جنگل پہاڑ حشرات الحب انسان اور جناس حتہ کی ملائی کا آرم السرات مسلام جبرائیل میکائل اسرائیل اسرافیل یہ کوئی بھی نہیں ہوگے نہ لو قلم ہوگا, نلو ہوگا حتی کی اصلاح کا عرش آزم بھی نہیں ہوگا جس دن ایمان کا یہ بول کائنات میں نہیں ہوگا جب اللہ کا نام ہی نہیں تو پھر اس کائنات کی ضرورت ہی کیا ہے تو سب سے قیمتی سرمایہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت کو قرار دیا ہے اور اسی کے اوپر اللہ کی طرف سے سارے وعدے ہیں وان تما ان کو تم مومنین اگر صحیح معنوں میں محنت کرتے کرتے تم کمال ایمان تک پہنچ گئے کمال ایمان سے مراد تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا نہ ہو ایسا اللہ کا نام ایسے انداز پر لیا جائے کہ جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہو تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور کائنات کائناتی ہوئی نظر آ رہی ہو اللہ کے نام کے لینے کا حق ہے ہمیں تو آج سالہ سال گزر گئے مگر اب تک اللہ کے نام کا لینے کا جو حق تھا اس حق کے ساتھ ہمیں اللہ کا نام لینا بھی نہیں آیا ہے عبادت کا حق ہم سے کیا ادا ہوتا اور کیا حج و زکوٰۃ اور کیا اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہماری کیا حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ما عبدنا کہاب کا عبادت ایک و ماں رفنا کہاب کا معروفت ایک اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا ہے اور تجھے پہچاننے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا ہے صاحب اکرام اللہ رہی مجمن اللہ کا نام لینا جانتے تھے حضرت اکرما رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک ہاتھ میں لیا کبھی چوما کبھی پیشانی سے کبھی سینے سے لگایا زبان کے اوپر ہارا کلام و ربی یہ میرے اس پروردگار کا کلام ہے کہ جو ساتوں زمین و آسمان کا تنہا پیدا کرنے والا اور تنہا پالنے والا ہے تمام تر مخلوق کی ساری حاجت جس کے قبضے قدرت کے اندر ہیں اور ساری مخلوق کی ساری حاجتوں کے خزانے اس کے قبض قدرت کے اندر ہیں اس اللہ کا کلام ہے خالا کلام ردی کہتے کہتے ایسی حیبت ساری ہوتی تھی کہ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ علو کے ہوش ہو کے گر جایا کرتے ایمان اللہ کا نام اللہ کا نام ہے دنیا کی ہر مخلوق کی کائنات کی آسمان و زمین چاند صورت ستارے تمام تر مخلوق کی سب سے بڑی حاجت اللہ کو اللہ کہنا ہے جس دن اللہ کو اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ کائنات نہیں ہوگی مخلوق کی زندگی ہے اللہ کو اللہ کہنے میں اللہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کہیں خدا کے قسم ہر مخلوق اور تمام سر انسان اور جنات آسمان زمین چاند سورج ستارے اس کے محتاج ہے کہ اللہ کو اللہ کہیں اگر چونٹی اپنے وجود اور بقا اور تحفظ میں اللہ کو اللہ کہنے کی محتاج تو خدا کے قسم جبرائیل جیسا فرشتہ بھی اللہ کو اللہ کہنے کا محتاج اللہ محتاج نہیں جبرائیل محتاج کائرات محتاج اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ جو اللہ کے نام کے لینے کا حق ہے پوری عمر میں اگر ہمیں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لینے کا جو حق ہے اس حق کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کا نام لینا آ جائے تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ہماری حیثیت سے بڑا انعام کیا ہے یہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا دی. تو اس لیے یہ سرمایہ ایمان کی دولت کا جس کے اوپر اس کائنات کے ہم نے سکون چین اور راحت اور عزت اور فلاح اور بہبودگی اور دنیا کی اندر اور کے اندر حیات طیبہ اور آخر کے اندر اجر عظیم سارے وعدے جس کے اوپر ہیں وہ وہ ایمان ہے کہ جو ایمان خالص ہو جس کے اندر اللہ کے غیر کا شائبہ بھی نہ ہو ایسا ایمان کہ جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں تو اس وقت ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی وزیر اور منسٹر نہ ہو کوئی مال والا نہ ہو چاندی اور سونا اور ہیرے اور جواہرات اور اسفاف یہ کچھ بھی نہ ہو محنت کرتے کرتے جس دن ہمیں یہ کمال ایمان حاصل ہو گیا اور ہمیں اللہ کا نام لینا اس انداز پر آ گیا کہ ہمارے اور ہمارے اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہے وہ دن وہ ہوگا کہ دوستو اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کریں گے امنب المستر دادا کون ہے جب آدمی تڑپ کر کے ہر ایک سے کٹ کر کے ساری کائنات میں موتی ہی موت ادھر نظر آ رہی ہے ہر ایک سے مایوس ہو کر کے جب ہمارا بندہ ہمارے سامنے تڑپ کر کے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مانتا ہے انسان بتا تو صحیح کہ وہ کون ہے جو اپنے اس بندے کی حاجت روائی کرتا ہے کوئی نہیں اللہ کے علاوہ حلو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وسلم ایمان ایمان اندر اندر کو اسی ایمان کے اوپر اٹھایا ایک محنت مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی تو جو ایمان بننے کی محنت تھی یہ وہ مجموعہ حجاز کا جو کفر و شرک کے اندر ڈوبا ہوا جس سے آگے چل کر کے پوری دنیا انسانیت کے اندر دعوت کی بات اور دین کی محنت کرانی تھی اور ہدایت کا کام لیا جانا تھا تو ہدایت کے کام کے لیے جن صفات کی ضرورت تھی تیرہ سال کی اس محنت کے اندر وہ صفات پیدا کرائی ہے تین سو ساٹھ کو توحید خالد سے بدلا گیا وہ <تصف> لوگ <تصف> <تصف> <تصف> کہ جن کے حلق حلفت نیچے اترتی ہی رہی تھی کہ ایک اللہ سے کوئی کام بھی ہو سکتا ہے ایک دن وہ آیا کہ ایک اللہ کے علاوہ ہر ایک کا انکار کرو کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا یا لا الہ الا اللہ اسکول ہوتی کر لو اس بات کا اقرار کر لو کہ اس کائنات میں پہلے حقیقی اگر کوئی بات کرنے والی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی یہ جو کچھ کہیں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہماری آنکھیں جہاں سے ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں وہاں سے ہوتا نہیں ہے ہوتا کہیں اور سے دکھائی کہیں اور سے دیتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہوا ماں کے پیٹ سے نظر آ رہا ہے مگر بچہ ماں کے پیٹ میں ماں نہیں بناتی بلکہ اللہ بناتے غلہ زمین سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے مگر غلہ زمین پیدا نہیں کرتی پیدا اللہ کرتے ہیں نکلتا زمین سے تو جہاں سے ہوتا ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتا اور جہاں سے نہیں ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے تو فائر حتیقی اس پوری کائنات کے اندر اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی یہ تو اللہ رب العزت نہیں ہماری ضرورتوں کا پورا ہونا جو ان چیزوں کے اندر تھوڑا سرخ دیا ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے ہے کہ دیکھیں کدھر جاتے ہو اس لیے کہ ان ضرورتوں کا پورا ہونا رکھنے کے بعد بھی ان ضرورتوں کے پورا ہونے کے اوپر قبضہ اللہ ہی کا ہے ایسا نہیں ہے کہ مخلوق خود مختار ہو گئی اس کی جاگیر میں دے دی گئی جو چاہے کرے قبضہ اللہ کا ہے, ہے ضرور اس کے پاس لیکن ہوگا بھائی جو اللہ چاہیں گے دوا میں شفا رکھ دی مگر شفا کے اوپر قبضہ اللہ ہی کا ہے اللہ چاہیں گے تو شفا ملے گی ڈاکٹر تو کہتا ہے کہ صاحب اتنی بڑھیا دوا آپ کو دی ہے اور ایسا بڑھیا انجیکشن دیا ہے آپ کا انٹرامسکولر نہیں بلکہ انٹراوینس ایسا انجیکشن دیا ہے اور وہ دوائیاں استعمال کرائی ہیں کہ اب اس انجیکشن کے بعد آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ سیدھے قبرستان تشریف لے جائیں گے کتنے یہ مرتے ہیں یہ بغیر کھائے نہیں مرتے سب خوب دو ہم غریبوں سے بہت اچھی اچھی دوا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں تو شفا اللہ نے رکھ دی ہے مگر اس شفا کے اوپر قبضہ اللہ ہی کا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی انسان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے یہ کہہ دینا بلا ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے دوستو اللہ با فرمائے اس جملے کے اندر سے شرک کی بوا رہی ہے سپا صاف یہ مطلب اللہ کی ذات ہے اس لیے رکھا ہے دیکھیں کدھر جاتے ہو حاجت کے وقت میں ان چیزوں کی طرف جاتے ہو جہاں حاجتوں کا پورا ہوتا ہوا ہونا دکھائی دیتا ہے یا اس اللہ کی طرف جاتے ہو جو اللہ ضرورتوں کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور پورا کرنے والا بھی خالق الحاجات بھی اللہ کی رات اور کال الحاجات بھی اللہ کی رات کدھر جا رہے ہو حاجت کے وقت میں مسجد کی طرف دوڑ رہا ہوں اللہ کی طرف دوڑنا ہے اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ وہ اللہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہماری ساری ضرورتیں مسجد کی طرف دوڑنا ایمان کی علامت ہے اور حاجت کے وقت میں اللہ کے غیر کی طرف قدم اٹھانا یہ شرک کی علامت ہے رو صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد سے جوڑا تھا چیزوں سے اور اسباس سے نہیں اپنی حاجات کے وقت میں سیدھے مسجد کی طرف دوڑنے والے صاحب کرام اللہ رحم اجمین ان کے زمانے میں صرف یہی نہیں تھا کہ پانچ وقت آزاد ہوئی پانچ وقت نماز ہوئی پانچ وقت مسجد میں حاضر ہو گئے اس کے بعد کوئی دینا دینا نہیں مسجد سے آپ آپ کی تمام تر ضرورتوں میں مسجد کی طرف دوڑتے تھے بھوک لگی مسجد کی طرف جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو بھائی نماز کا وقت تو نہیں بھوک لگ رہی مسجد جا رہے ہیں اللہ سے مانگ رہی رزا اللہ کی رات کہاں جا رہے ہو؟ اچھا بیمار ہو گیا ہے ساتھ یہ مسلک اللہ کی بات ہے اللہ کی مدد کو ساتھ کر لیں گے مٹی لے لیں گے تو شفا ہو جائے گی کہاں جا رہے ہو کردہ ہو گیا ہے مقدمہ ہو گیا ہے ہر مسئلہ مسجد کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی مسجد تشریف لے گئے اتنی مرتبے گئے آئے کہ حضرت آئے سے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے اتنا پریشان ہے صحابہ موجود ہیں اگر اشارہ کر دیتے تو کھانوں کے ڈھیر لگ جاتے لیکن کسی کے اوپر داحل نہیں کیا مسجد آ رہے ہیں جا رہے ہیں عائشہ کچھ بھیجا اللہ نے اے اللہ کے رسول ابھی کچھ نہیں آیا یہاں تک کہ جب آ گیا ماج تشریف لائیے اللہ نے بہت کچھ بھیج دیا ہے حضرت عثمان آئے تھے کہہ رہے تھے کیا ہم کو بھی غیر سمجھا گیا ہم تو گھر کے تھے رو رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے میں کیا عائشہ اگر تمہیں نمک کے ڈھیلے کی بھی ضرورت پڑے تو خبردار خبردار اللہ کے غیر کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلانا ضریل ہو جاؤ گی کام نہیں بنے گا کوئی آدمی کسی بھی مسئلے میں خود مختار نہیں ہے جو خود چاہے گا وہ نہیں ہوگا بلکہ جو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گے کسی کے سامنے تمہارے جوتے کا چسما بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اللہ اتنے غیور ہیں کہ جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے کی عادی ہوا کرتے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو غیروں کے سامنے پھیلنے کا موقع نہیں دیا کرتے یہ ایمان تیرہ سال کی مکی محنت جو ہے قربانیوں بھری جس کے اندر صفات دعوت صحابہ کی زندگیوں کے اندر جو ریانیت اور زرندگی اور بے حیائی تھی اس کی جگہ کے اوپر رزائل کی جگہ کے اوپر جو خسائل آئے ہیں جو نفرتیں تھیں ان کی جگہ کے اوپر محبت محبتیں اور جو عزت و آبرو کا لوٹنا تھا اس عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بنے ایسے سخت دل انسان یا ابو جہاں کہا کرتا تھا کہ اگر کسی کو اپنی بیٹی کے زندہ دفن کرنے میں تکلیف ہو تو وہ اپنی بچی کو عمر کے حوالے کر دے عمر اتنا پتھر دل انسان ہے کہ کسیوں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دے گا لیکن عمر کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا ایسے سخت لوگ لیکن جب ایمان کی بھٹی میں ڈالے گئے ہیں المان یہ تغذا بالمسائب ایمان تکلیفوں اور مشقتوں میں پھلا بڑھا کرتا ہے تو یہی عمر اکتیس سو ساٹھ کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے جان کے اوپر بنا تھی بہن کو کتنا مارا تھا وہی فاروق آدم وہ ایمان بنا کہ طواف کرتے کرتے حجر عصرت کے اوپر جب پہنچے تو کہنے لگے بوسہ دینے کے بعد بات حضر اسمد میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے نہ تیرے اندر نفع ہے نہ تیرے اندر نقصان ہے بھروسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے اس لیے بوسہ لے رہا ہوں نہ تیرے اندر ہے کچھ بھی نہیں وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بات پڑھائی اور سمجھایا کہ قیامت میں یہ پتھر نفع اور نقصان دونوں دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق کہ اللہ اس کو دو آنکھیں دیں گے زبان دیں گے جن لوگوں نے اسے بوسا دیا ہوگا یہ پتھر گواہی دے گا کہ فلاں نے گناہوں کی کسرت کے ساتھ بوسا دیا فلاں نے نیکیوں کی کسرت کے ساتھ بوسا دیا تو جس کی گواہی بوتبر ہوگی جس کے بارے میں کہے گا کہ گناہوں کی کسرت کے ساتھ اس کے لیے جہنم اور جس کے لیے کہے گا کہ نیکیوں کی کسرت کے ساتھ بوسا دیا اس کے لیے جنت اسی وجہ سے تو کہتے ہیں حج کوئی پکنک نہیں ہے کوئی سیاحی کا سفر نہیں ہے نمائندگی ہوتی ہے اپنے علاقے کی رودھ ہو کر کے اپنے گناہوں کو اتنا معاف کراؤ کہ گناہ بالکل دھل جائے اگر تھوڑے بہت رہ جائیں تو حضر عصرت کے پوسا لیتے وقت وہ گناہ بھی دل جائے تو حضرت عمر رضی اللہ یہ ایمان بنا کہ ہر ایک کا انکار کر رہے اور سخت دلی کا یہ عالم تھا کہ دسیوں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والا آدمی بغداد میں جب سیلاب آیا ہے ان کی خلافت کے زمانے میں اور اس سیلاب میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا ایسا انتظام کیا تھا لیکن ایک سیلاب میں ڈوب کے مر گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو پرچہ ملا ہے خط جس میں لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین الحمدللہ سیلاب گزر گیا کسی انسان کو, کو کوئی نقصان نہیں ہوا مجانی جانی نہ مالی البتہ ایک کتا سیلاب میں ڈوب کے ضرور مر گیا ہے میں اتنا پڑھنا تھا کہ حضرت عبرت کی آنکھیں چھلک گئی رو لو پڑی لوگوں کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عمر تمہاری امارت کے زمانے میں تمہاری حد مملکت کے اندر برداشت میں سیلاب کے اندر ہماری ایک بے زبان مخلوق تمہاری بد انتظامی کی وجہ سے ڈوب کے مر گئی تو بتاؤ اے عمر تمہارے پاس کیا جواب ہوگا یہ عمر کتے کی مرنے کے اوپر ہو رہا ہے جو دسیوں لڑکیوں کو زندہ دفر کرنے کے بعد پہ جس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے یہ تیرہ سال کی یہ جو محنت کی زندگی قربانیوں بھری ہے اور قربانیوں کے اندر وہ صفات پیدا ہوئی جس صفات کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ہدایت کا کام لیا جانا ہے مدین منورہ کے اندر صاحب گرام دوستو اللہ تو بھی کم رہتا فرمائے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم ان باتوں کو ہم ہی ہم سن رہے ہیں یہ علاقوں سے آیا ہوا پورا کی پورا مجموعہ صوبوں سے آیا ہوا ملک کے کونے کونے سے آیا ہوا یہ اجتماع صرف بھوپال کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا اجتماع ہے دیاد داری کی بات ہے کہ یہاں کی ایک ایک بات جو کہی جائے اور جس کو ہم سنیں اس کو ہم لے کر کے اپنے اپنے علاقوں میں ان کو بنیاد بنا کر کے محنت کرنے والے ہوں اس کی دعوت دینے والے ہوں تاکہ یہ بات صرف ہمارے تک نہ رہے ایک جتنے علاقوں کے لوگ موجود ہیں ان علاقوں کے اندر یہ باتیں ساری کی ساری چل پڑے تو فاروق یادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان بنا صاحب کرام رضوان اللہ اجمین کے اندر ایسار اور ہمدردی اور قربانیاں اور نرم مزاجی وہ صفات جن کی ضرورت ہے دعوت کے لیے یہ صفات دعوت یہ ساری کی ساری یہاں بنی پھر مدین منورہ کے اندر ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ کوئی جگہ ایسی بنائی جائے جہاں بیٹھ کر کے ایمان کی محنت اور ایمان کے مذاکرے ہو دعوت دی جائے مذاکرے ہو آنے والوں کو دین سمجھایا جائے تو اس کے لیے مسجد نبوی کا قیام عمل میں آیا مسجد نبوی کا قیام اصلاً دعوت کی بنیاد پر ہے اس میں نماز کا وقت جب آیا تو نماز بھی پڑھ لی گئی روسم کے زمانے میں بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عشا کی نماز ایک ایک بجے رات میں پڑھی گئی دعوت کی مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے جماعتوں کی تقسیم ہو رہی ہے ترتیب ہو رہی ہے آنے والوں سے مذاکرے ہو رہے ہیں اسی درمیان میں نماز کا ٹائم آ گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ اچھا اصل کہوت اصل کی بنیاد پر اس کا قیام عمل میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجمعین نے آج ہم سے تو ڈھائی گھنٹے کی بات کہی جا رہی ہے ورنہ یہ تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کا یہ آبادی کے لیے صاحب کے رضوان اللہ رحیم اجبین انہوں نے اس محنت کے واسطے آدھی آدھی تقسیم کر رکھی تھی تقسیم قائم کی تھی ایمان کی محنت کی ایمان کے حلقے قائم کیے جا رہے ہیں اور ایمان کا حلقہ قائم کرنے کے بعد پر ملاقاتوں کے ذریعے سے نقد اٹھا اٹھا کر کے ایمان کے حلقوں میں لا جوڑا جا رہا ہے اس کو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم ڈھائی گھنٹہ ہمارے دعوت مسجد کے اندر قائم کرتے ہوئے مسجد کے باہر ایمان والوں کو نقد اٹھا کر کے دعوت دے کر کے لا کر کے ان حلقوں کے اندر جوڑنا روزانہ اصل تو وہ ہے جو صحاب رضوان اللہ رحمت مین کی محنت کی ترتیب ابتدا ہم یہاں سے کر رہے ہیں تو صحاب کرام رضوان اللہ ہے رہی مسجد کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایمان کا حلقہ قائم کر کے مسجد کے اندر اور باہر ایک ایک آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اللہ پر ایمان لے آ اللہ کی تذکرے کر رہے مسجد کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ آدمی ایک آئے سیکھنے یا سکھانے کے لیے دین کی ایک بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے جب مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اسے ایک کامل حج کا سوابتا فنواتے ہیں مسجد کے فضائل بنا کر بیان کر کے مسجد اللہ کا گھر ہے نقد اٹھا رہے ہیں یہ گز صحابہ صحابہ کے اوپر کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہم جیسے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صاحب کامل ایمان والے صاحب کے رام رضوان اللہ رحیم اجمین جن کے ایمان کی تصدیق اللہ نے کی اور جن کے ایمان کی قسمیں کھائی جائیں ایسے ایمان والے وہ گشت کر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اچھا اور جن کے اوپر گشت کر رہے ہیں وہ بھی کمالے ایمان کے لوگ صاحبہ صاحبہ کے اوپر گشت کر رہے ہیں تو گشت کرنے والے بھی کم ایمان کی کامل اور جن پر گشت کر رہے ہیں وہ بھی کمالے ایمان پر تو کامل ایمان والے کامل ایمان والوں پر گشت کر رہے ہیں حضرت ابو وہ گشت کر رہے ہیں بازاروں میں مسجد میں ایمان کا حلقہ بازاروں میں ارے کیا ہو گیا بازار والوں مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے دوڑے چلے گئے پھر لوٹ کے آئے جب تک یہ گشتی ابھی کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم جو ایمان کے حلقے قائم کرتی اور تمہیں ایک ایک دو دو کو لے کر کے اس میں لا کے جوڑتے ہیں اور ایمان کے مذاکرے ہوتے ہیں اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن نے حضرت اب اب نے کہا ابن جبل یہ سارے کے سارے صحاب کرابل صاحب اجمین مسجد میں ہمارے دعوت کر قائم کرتے ہوئے اور خود باحث پیش کر رہے ہیں ایک ایک کو لا کر کے اصل تشکیل کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے سارے سارے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کے نقد مسجد کے اندر لا رہے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ یا رہی کی محنت کا یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ یا رہی ایمان کے اندر یعنی کامل ایمان والوں کو اٹھا کر کے کمال ایمان کے حلقوں کا جو مذاکرہ جہاں ہو رہا ہے تاکہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے اس حلقے میں لا کر کے جوڑ رہے ہیں آؤ اپنے اللہ کا تذکرہ کریں صرف ذکر نہیں ہے تذکرہ کریں اللہ کیسے بڑے ہیں کیسی قدرت والے ہیں اتنا تذکرہ کریں اتنا تذکرہ کریں کہ اس کی بڑائی کا استہدار ہو جائے یقین دل کی گہرائی کے اندر اتر جائے اتنا تذکرہ کرنا ہے اللہ کی رحیمی کا کریمی کا دنیا کی سارے ماؤں کو اکٹھا کر لیا جائے ان ساری ماؤں کے اندر جو اولاد کے لیے رحم و کرم کا جذبہ ہے دوستو اللہ وہ رحیم و کریم ہے کہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں کے اوپر شبقت و رحمت ہے حیثیت ہے اور کیسے بڑے کریم ہیں اس کا استحزام تو تذکرہ کرو آ کر کے آؤ بیٹھو تذکرہ کریں ایمان کا مذاکرہ ہو قیامت کا دو ایک مت مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے آپ مسکرائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سر اٹھا کے آپ مسکرائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے تو حرو صلی اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت علی علی تم کائے ہسے تو کائے اللہ کے رسول آپ کو مسکراتا ہوا دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ کوئی بہت بڑھیا بات اللہ میاں یعنی نے آپ کے دل میں ڈالی ہے اسی کے اوپر آپ کو مسکرات ہوئی ہے تو آپ کو مسکراتا دیکھ کر کے ہم بھی ہنسنے لگے تو حرو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پھر پوچھتے کا ہے نہیں پوچھتے ہو کیا بات تھی اللہ کے رسول شاہ فرما دیں یہ تعلیم کا طریقہ تاکہ بات دل کے اندر اتر جائے صحابہ کے زمانے میں تعلیم کا انداز آج کی تعلیم کا انداز یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں علم جو آتا ہے وہ کتاب سے آتا ہے اور صحابہ کے زمانے میں تعلیم علم جو آتا تھا وہ مسجدوں سے آتا تھا مسجدوں سے آتا تھا پھر مسجدوں سے سینوں میں اور سینوں سے کتابوں میں اور آج کل معاملہ یہ ہے کتابوں سے سینے میں اور سینے سے مسجدوں میں بالکل ترتیب الٹ گئی جب علم مسجد میں لیا جا رہا تھا علم جب مسجد سے لیا جا رہا تھا تو علم کے ایسے ایسے نمونے تھے علم کے اخلاص کے تقوا کے تہارت کے عدل و انصاف کے رحم و کرم کے ایسے ایسے نمونے تیار ہوئے ہیں مسجد کے اندر کہ دوستو پوری دنیا کی تاریخ مجبور ہے کہ اس قسم کا کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتی ہاں حیوانیت کے نمونے ضرور پیش کرے گی دنیا درندگیت کے نمونے ظلم و ستم کے نمونے دنیا اس کو تو پیش کرے گی لیکن مسجد نقوی کے اندر تیار ہونے والے نمونے صدیق اکبر کا نمونہ دنیا پیش نہیں کر سکتی فاروق اعظم کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی یہ سب مسجد نقوی وہاں سے علم حاصل کرنے والے وہاں سے زندگی کی تربیت پانے والے وہاں تربیت ہو رہی تھی مسجد کے اندر علم مل رہا تھا تربیت بھی ہو رہی تھی دعوت بھی ہو رہی تھی وہاں سے جو تیار ہوئے تھے دنیا ان کے سامنے عاجز اور فیمس ہے اس قسم کے نمونے تیار کے اس قسم کے نمونے ان کے پاس نہیں ظلم و ستم کے ملیں گے تمہارے ہاں قارون کے شدت کے نمرود کے ہارون حمان کے کے, کے نمونے تو ملیں گے لیکن صدیوں کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان غنی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبشرہ کا حضرت جملہ صاحب چرام رضوال اللہ کا نمونہ پیش کرنے سے تاریخ حاضر ہے اور یہ سب وہ نمونے ہیں جو مسجد نبی کے اندر تیار ہوئے اللہ نے صرف انہیں کو ہدایت نہیں دی بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ضمانت دے دی کہ تم ان میں سے جس کسی کے پیچھے بھی چل پڑو گے جس نے ایمان کی حالت میں حدور کا زمانہ پایا ہے وہ کس ہدایت کے مقام پر ہے کہ ان میں سے جس کسی کے پیچھے تم چل پڑو گے اللہ تمہیں بھی نجات دے دیں گے اور ہدایت دے دیں گے ہر وقت کے پیچھے چھوٹا کوئی بڑا ہو یا تاریخ کی ہو زمانے کے اعتبار سے اگر صدیق اکبر کے پیچھے چلنے پر اللہ کی طرف سے ہدایت کی بات ہے تو پھر بلال حبشی کے پیچھے چلنے کے اوپر بھی اللہ وہی عطا فرمائے اس لیے یا اور یہ سب مسجد کے تربیت کیا ہوتا ہے تو اخرو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پوچھتے کاہے کہ کی نہیں کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ ہم کاہے مسکرائے تعلیم کا انداز تو عادت علی رضی اللہ اللہ کے رسول شاعد فرما دیں آپ احساس بات کائے تو کہا کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے پیش کیا گیا اور اللہ کے سامنے قیامت کے دن کا اس لیے کہ قیامت کے دن تو آدل و انصاف کا دن ہوگا نا پائی پائی کا حساب ہوگا کسی کے ساتھ کوئی کمی بی ایسی نہیں ہوگی لیکن وہ دن عدل و انصاف کا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رحم و کرم کے مظاہرے کا بھی دن ہوگا اللہ کی رحمتوں کے مظاہرے بھی ہوں گے بیچ بیچ میں فرمایا کہ دو آدمی لائے گئے اللہ میاں کے سامنے اب یہ تذکرے ہو رہے ہیں دو آدمی لائے گئے ایک آدمی کا رجسٹر کھولا گیا تو پورا کے پورا گناہوں ہو تو ہوا ارے بھائی یہ اتنے سارے گناہ ہیں کوئی ادر ہے تمہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے گناہ کیا ہو کوئی ڈنڈا لیے کھڑا ہو گناہ کرو کرو ورنہ تو بائی ٹوکائی کریں گے ایسی کوئی بات ہے کوئی ادر ہو تو بتاؤ تو کہے گا کہ اللہ کوئی ادر نہیں جان بوجھ کے گناہ کیے کوئی دوسری جگہ ہوتی تو وہاں کوئی بات بھی بنا لیتے مگر آپ تو دلوں کے اندر کو بھی جانتے ہیں آپ کے سامنے تو کوئی بات بنے بنے گی نہیں لہٰذا سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے گنا کیا اس کے, اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں سب کے بارے میں کہنا جانا جائے گا اللہ سب کچھ جان بوجھ کے اچھا لے جاؤ اسے اس جہنم میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا ابھی جب جہنم کا فیصلہ سنے گا تو اس تیزی سے جہنم کی طرف سرپٹ دوڑے گا کہ جیسے مانو ہوتا ہے وہاں کوئی مٹھائی بٹ رہی ہے اگر دیر ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی بہت تیزی سے دوڑ کے جائے گا اللہ بہت غور سے دیکھیں گے حالانکہ سب جانتے ہیں اللہ پاک تو علیم و خبیر ہیں وہ چلا جائے گا دوسرے آئیں گے بھائی کہو تم کیا کہہ رہے ہو یہ سارے گناہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہوئے نہیں ہے اللہ کوئی مجبوری نہیں جان بوجھ کے وہ بھی وہی کہے گا اچھا تو اس کو بھی کہہ دیں گے شاید یہ بھی جہنم میں جائے تو پہلے والا تو بہت تیزی سے دوڑ کے گیا اور یہ دوسرا والا جو بہت آہستہ آہستہ چلے گا بار بار موڑ کے بھی اللہ کی طرف دیکھے گا اور دے گا. تو چل رہے گا اللہ کی ان دونوں کی یہ چال جو ہے عجیب سی لگے گی اور اللہ پھر سے ان دونوں کو بلائے گی اچھا بھائی بلاؤ دونوں دونوں کو بلایا گیا پہلے والے سے پوچھا گیا کہ کاہے کب تمہارے لیے فیصلہ ہوا تو تمہیں معلوم ہے کہاں اللہ بانک؟ آپ نے دنیا سے ہزاروں گنا تیز آپ کے اندر چلنے کے لیے فیصلہ کیا تھا اس لیے بھاگا چلا جا رہا تھا اچھا ہمیں تو لگ رہا تھا ایسے سمجھ رہے ہو کہ وہ لڈو رہے ہیں اگر دیر ہو جائے گی تو ختم ہو جائیں گے تیز ہی بھاگے جا رہے تھے اللہ پاک لڈو اڈو تو نہیں لیکن یہ خیال دل میں آیا کہ دنیا میں آپ نہیں تھے سامنے اور آپ کی نافرمانی ہوئی تو دنیا کی آگ سے ہزار گنا تیز آگ کے اندر جلنے کا آپ نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہاں تو اللہ آپ آپ ہمارے سامنے ہی اگر آپ کے سامنے بھی آپ کے حکم میں یہ سوچا کہ اگر ذرا بھی کاہلی ہوئی اور سستی ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ تیز آگ میں جلانے کا آپ فیصلہ کر دیں اللہ اس درد میں بھاگا جا رہا تھا کہ کم سے کم آپ کے سامنے تو آپ کے حکم کو پورا کر لیں قائدے سے تو جتنی طاقت تھی اس کی قدر تیز بھاگا چلا جا رہا تھا اللہ کو اس کی بات بڑی اچھی لگی کہ بندہ تو ہمارے ہی ہے جس تیز دوڑنے کے اندر بھی ہمارا ہماری بات ایک پوشیدہ اندر ہے ہمارا درگاہی میں اللہ کو رہا بڑا رحیم و کریم اللہ کاش کہ ہمیں ہمارا ہمیں اطراف ہو جائے کہ ہمارا خدا ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے ہر ایک کے رحم و کرم کو جانتے ہیں ماں باپ کے رحم و کرم کو جانتے ہیں عائدہ اور اکرما کے رحم و کرم کے جانتے ہیں حاکم و محکوم کے رحم و کرم کو جانتے ہیں مگر اللہ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے اس کی ہمیں ہوا تک نہیں لگی اس کو ہم جانتے ہی نہیں یہ چیز پیدا ہو جائے ایمان کے ان حلقوں کے ذریعے سے آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کا تذکرہ کر لیں ہمارا اللہ کیسا اللہ ہے کیسا اپنے بندوں پر شفیق اور کریم مہربان ہے آو اللہ کا کرے کہیں گے تھے اور بار بار مڑ کے دیکھا اللہ ہم نے سنا تھا دنیا کے اندر کہ آپ نے رحم و کرم کے سو حصے کیے ایک حصے میں پوری دنیا بانٹ دی اور دندان اپنے پاس آپ نے رکھ لیے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس ننانوے میں سے اور اس ایک حصے میں سے پتہ نہیں کون سا حصہ میری ماں کو ملا ہوگا جس کا حال یہ تھا کہ اگر میں بچپن میں کبھی آگ کے انگارے کی طرف ہاتھ بڑھا تھا تو میری ماں ہاتھ پکڑ لیتی تھی میرا بچہ جل جائے گا اس ایک ذرے کے پتہ نہیں کون سے حصے کا یہ عالم تھا کہ میری ماں کبھی برداشت نہیں کرتی کہ میرا بیٹا آگ میں جلے اور اللہ آپ کے پاس تو ننانوے حصے آپ بھلا کب برداشت کریں گے کہ آپ کا بندہ آپ آخری اندر جلے آپ تو نہیں برداشت کریں گے آپ نے غصے میں کہہ دیا ہے کہ جاؤ اس کو آگ میں جلاؤ لیکن ابھی جب آپ کی محبت غالب آئے گی تو آپ ہمیں پھر بلا لیں گے اور ہمیں معاف کر دیں گے اسی لیے دھیرے دھیرے چل رہے تھے وہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ شاید اب آپ اب بلا لیں آپ اور دیکھا ہے اللہ نے آپ کا گلبا رحم غالب آ گیا آپ نے ہمیں بلا لیا یعنی پہلے سے پیش بندی کر دی یا آپ نے بلا لیا اللہ پاک کو دونوں کی بات بہت پسند آئی ایک تو ڈر کی وجہ سے بھاگا جا رہا تھا اور ایک وہ بھی اللہ کی ہی بات کہ اللہ کے رحم و کرم کے کتنے حصے کیے دونوں کی بات سن کر کے اللہ کو پسند آئے گی اور یہ فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ ہم تم ہم نے تم دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیے اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا وہ اتنا سننا تھا یہ دونوں اس تیزی سے سر سرفرد بھاگیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلہ بدل جائے یہ بہت تیزی سے دوڑیں گے بھاگیں گے جنت کی طرف اللہ رب العزت کو ان کی دوڑ دیکھ کر کے ہنسی آئی اور علی جب اللہ کو میں نے ہستا ہوا دیکھا تو پھر مجھے بھی مجھے آئی تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول فرامہ بھی ہنسی آئی آؤ ان واقعات کو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دوہرائے کہ ہمارا اللہ کیسا کریم ہے کیسا رحیم ہے اور کیسا شفیق ہے تاکہ پتہ چلے ہم کس اللہ کے بندے ہیں وہ کیسا رحمان و رحیم ہے وہ تمام تر مخلوق پر ماں سے ہزاروں گنا زیادہ محبت رکھنے والا ہے اپنے اللہ کے تذکرے کریں صحابہ کرام ایک ایک ایمان والے کو نقد کر کے, اٹھا کر, کے لا کر کے ان حلقوں کے اندر صحابہ کرام سابق اللہ یا نہیں ایک طرف سے محنت ہو رہی تھی کہ روزانہ صبح سے شام تک باری باری آدھا آدھا سم کر رکھا تھا نا آدھا دن مسجد نبوی کا اور آدھا دن اپنے کاروبار کا یہ ترتیب تھی صحابہ کرام صاحب کی جس کو میں عرض کر رہا اللہ پاک ہم سب کو اس ترتیب پر آنے کی توفیق عطا ہیں. تو اب آدھا دن مسجد نبوی کا آدھا دن اپنے کاروبار کا آدھی رات مسجد نبوی کی آدھی رات اپنے کاروبار کی اور اپنے بیوی بچوں کے لیے اب یہ آدھی آدھی تقسیم تو مقام پر رہنے کے زمانے میں تھی اب اس آدھی آدھی تقسیم کے اندر ایک کام تو یہ کہ ایمان کے حلقے قائم کیے جا رہے ہیں ملاقاتوں کے ذریعے سے مسجد میں ہمارے دعوت قائم کرتے ہوئے ملاقاتوں کے ذریعے سے لا کے ان حلقوں میں جوڑنا اور اللہ کی بڑائی کے تذکرے اور اس کی کوریائی کی اس کی حمد و سنہ. دوسرا کام یہ کہ عرو صلی اللہ علام ایمان و یتیم کی دعوت میں مصروف آنے والے وفود آ رہے ہیں تقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں حضوص صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی بڑائی اور کبریائی ایمانیات و نش جنت و جہنم یہ سب پوری تفسیر سے سب جاتے دعوت دیتے متاثر ہوتے ایمان قبول کر لیتے ہیں اب ایمان قبول کرنے کے بعد رسول حضول صلی اللہ علام ان نئے نئے ایمان لانے والوں کو صحابہ کے اوپر تقسیم کرتے تھے صحابہ کے اوپر تقسیم کرتے اب اپنی بساط کے اعتبار سے کوئی ایک کوئی دو کوئی چار کوئی چھ جس کی جتنی بساط تھی وہ لے کر کے جاتا یہ جو ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے واقعات سنتے ہیں کہ بچے کو بھوکا بچوں کو بھوکا سدا دیا اور مہمان کو کھلا دیا یہ اسی زمانے کے واقعات ہیں خرو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تمہاری میزبانی اللہ کو بہت پسند آئی اب کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کسی کو بتایا نہیں آپ کو کہاں سے پتا چل گیا فرمایا جس اللہ کے لیے تم نے چھپایا تھا اسی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے جس چیز اپنی مثاب سے لے کے جا رہے ہیں اب ان کا کام یہ تھا دین سکھلائیں دین کی محنت سکھلائیں اور اس کے ساتھ ان کو کھانا بھی پلائیں یعنی چار کام مسجد نبی کے اندر ہو رہے تھے دعوت اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تعلیم و تعلم اذکار و عبادات خدمت صحابہ کے ذمے اور یہ تقسیم جو تھی تین دن سے لے کر کے پندرہ پندرہ دن تک کے لیے ہوا کرتی تھی واپس آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے کاروزاری لیتے اس کے بعد پھر روانہ کرتے تو ایک طرف سے یہ محنت چل رہی تھی بعد دس لے کے جا رہے ہیں بعض چار لے کے جا رہے ہیں بعض پندرہ لے کے جا رہے ہیں حضرت سات اوبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس سے انصار یہ مسجد نبوی سے روزانہ اسی اسی آنے والے مہمانوں کو لے جایا کرتے تھے ان کے پورا ایک نظام قائم تھا ایمان کا حلقہ ہے قرآن کا حلقہ ہے تعلیم کا حلقہ ہے نماز کا حلقہ ہے اور کھانا باقاعدہ پوری کرتی تھی تو مسجد نبوی آمان دعوت سے سیکھنے اور سکھانے سے ملاقاتوں سے صبح سے شام تک آباد سال میں چار مہینے کم سے کم ورنہ چار مہینے سے چھ مہینے تک ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر باہر کا سفر دین کے تقاضے ہے اور یہ سفر کبھی ایک دم ہوتا تھا کبھی متفر اوقات میں ہوتا تھا کبھی چار مہینے ایک ساتھ اور کبھی ضرورت کے اعتبار سے دو مہینے ایک مہینہ تین مہینے جیسی ضرورت ہوئی جیسا تقاضا ہوا ہو اس تقاضے کے اوپر تو اب اس صورت سے کم سے کم چار مہینے تو سال کے اللہ کے راستے میں دین کے تقاضوں کے اوپر جب تقاضا آ ہر حال میں نکل گئے اور تقاضے کے اوپر جب حال آیا تو اس حال میں بھی جب اللہ کی مدد دیکھی تو اس کے اندر ایمان کا اضافہ ہوا یہاں رہتے ہوئے ان تعلیم کے اور ایمان کے حلقوں کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اور باہر نکلے ہر حال میں نکلے اللہ کی مدد آئی آسمان سے فرشتوں اور میدان میں فرشتوں کے گھوڑوں کے ہل ہلانے کی آواز یہ جس سنی ہے جس کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہوا ہے یہ تقاضے کے اوپر نکلنے کی بنیاد پر ہوا ہے ہمارے یہ ترتیب چل رہی ہے ترتیب کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ مدد ہے جو صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں ترتیب پر نہیں یہ تو تقاضے کے اوپر ہے تو چار مہینے کم سے کم دین کے تقاضوں کے اوپر آٹھ مہینوں میں آدھی آدھی تقسیم اس آدھی آدھی تقسیم کے نتیجے میں آدھا دن یعنی چار مہینے مسجد نبوی کے اور چار مہینے گھروں کاروبار کے پھر ان چار مہینوں میں دو مہینے بیوی بی بچوں کے لیے گھر کے واسطے اور دو مہینے کمائی کے لیے آپ کہ یہ کہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دلائی ہیں اس مقامی محنت کے اوپر اس مقامی محنت کے لیے آج ہمارے بڑے کتنی شدت کے ساتھ اور کتنی قوت کے ساتھ کہ مقامی محنت اصل ہے مقامی محنت کوئی مسجد ایسی نہ بچے اور کوئی مسجد کے اطلاع میں رہنے والا ایمان والا ایسا نہ بچے جو مقامی اعمال کے اوپر کھڑا نہ ہو جائے ہر گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ پانچ بنیادوں پر مستورات کی قرآن پاک کی تفریح کا حلقہ فضائل کی تعلیم منتخب حادیث سے اور اس کے بعد منتخب حادیث کی روشنی میں چھ صفات کا مذاکرہ اور اس کے بعد پھر چھ صفات کے مذاکرے کے بعد پھر تشکیل اور تشکیل کے بعد کل کا مشورہ ہر گھر کے اندر صرف تعلیم کا حلقہ ہونے لگے یہ نہیں بلکہ ہر گھر کے اندر تعلیم کے حلقے سے خروج کا جو نمبر ہے چٹا نمبر اس کے ذریعے سے اتنی ترغیب دی جائے کہ گھر کی تمام خواتین باری باری اللہ کے راستے میں نکلنے والی بن جائے تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ رحیم اجمین کے زمانے میں اللہ ہمیں اس ترتیب کے اوپر آنے کی توقع قطع فرمائے دو مہینے کاروبار کی اس سال کے بارہ مہینے کمائی اور پھر آنے والے مہمانوں کا خرچہ علاحدہ نتیجہ یہ ہوا کہ نوبت ب کوئی گھر مدینہ منورہ کا ایسا باقی نہیں بچا جس گھر کے اندر فاقہ داخل نہ ہو گیا گھروں کے اندر سے بچوں کے رونے کی آوازیں باہر آنے لگی حضرت کے حسن رضی اللہ تعالیٰ علو کی آواز کو سن کر کے حرو صلی اللہ علیہ وسلم کشید لے گئے بیٹی ہمارے بچوں کو کیوں نہیں خاموش کراتی ہو اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں کوئی چیز دھرم نہیں ہے میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے روس اللہ علیہ وسلم نے دونوں لوازوں کو باری باری اٹھا کر کے اپنے منہ میں اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر کے کہا ہے کہ بیٹا اسے چوٹ کر کے اپنی حلق پر کر لو ہر گھر کے تک یہاں تک کہ خود حرور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی عادتیں شریفہ تھی کھڑے ہو کر کے لمبی لمبی رکھاتے ہیں نماز پڑھنے کی حرور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں شریفہ تھی کہ کھڑے ہو کر کے لمبی لمبی لمانے رکھاتے ہیں یہاں تک کہ حتیہ یہ کا دماغ یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک ورم کر جایا کرتے تھے تو ہم لوگ کہا کرتے تو آپ کا ترجیح کیا میں اپنے پرولار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ایک دن دیکھا آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کیا میں نے سوچا کہ آخر علیہ وسلم بیٹھ کے کا نماز پڑھ رہے ہیں میں بیٹھ گیا انتظار میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ کیا بات ہو رہی جو جواب دیا حضور علیہ روسلاسلم تو میری چیخ نکل گئی اور وہ جواب یہ تھی یہ تھا کہ الجو یا باہرا وہ ہریرا بھوک نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ گئی اللہ کی حفاظت ہے وہ ہرا وہ باقی تو میرے چیخ نکل گئی وہ پڑا کہ اللہ کا رسول اور یہ حال آپ نے تسلی دی لا تب کیا باہور قیامت رو رہی بھوکے کو قیامت کتاب کی سب سے نہیں پہنچے گی تسلی کر دی اور اپنے اوپر جھیل گئے لیکن ان تمام تر قربانیوں کے باوجود وہ ترتیب جو قائم تھی مسجد نبوی کے اندر اس کے اوپر قائم رہے وہ تعلیم کے حلقے وہ ایمان کے حلقے اور وہ دعوت اور تعلیم و تعلم یہ پوری ترتیب جو قائم تھی وہ قائم رہی یہاں تک کہ صحابہ کرام گرام اللہ مجمعین کی پوری پوری سفریں بھوک کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے عالم میں بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اللہ تھے تسلی دیتے میرے دوستو اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تمہیں اس واقعے کے اوپر کیا دیں گے تو تم قبن کرو گے کہ اللہ کاش یہ واقعہ ہماری پوری زندگی کے اندر داخل کر دیا جائے ان کو تسلی دیتے ہیں لیکن اس ترتیب کے اوپر اس ترتیب کے اوپر قائم کیا ہوئی اصلاح سے اس, اس ترتیب کے اوپر پوری طرح قائم رہے ہیں تمام تر قربانیوں کے باوجود اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ ایک ایسی بستی بن گیا کہ جس کے سو فیصد گھرانوں میں رہنے بسنے والے سو فیصد افراد میں بچے بوڑھے مرد عورت آخر بالغ نابالغ سب ان کی ضرورت کا سو فیصد دین سارا کے سارا ان کے اندر داخل ہوا اور چاروں طرف اللہ کے دین کی محنت کے چرچے اور جوش اور اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے کا ماحول یہاں تک کہ معصوم چھوٹے بچے بچوں کے بعد کھڑے ہو کر کے قربانی دینے کو تیار معلوم تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے لیکن یہ نہیں تھا کہ چار مہینے کے بعد دوڑ کے آ جائیں گے بلکہ وہاں تو یہ تھا ہے دعا کرو اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرماتے ایسا ماحول بنا وزیر منورہ کا اتنے چھوٹے ہیں کہ تلوار گست کر کے جا رہی ہے ایسا ماحول بنا اور انسان تو انسان جانور تک اللہ کے دین کی دعوت دینے لگے جانور تک اللہ کے دین کی دعوت دینے لگے ایسا اللہ اللہ ہے دوستو جہاں تک ہماری محنتوں کے ذریعے سے ہماری آواز پہنچے گی وہاں تک تو پہنچے گی اور جہاں نہیں پہنچے گی اللہ خدا کی قسم اپنی قدرت سے وہ آواز وہاں پہنچائے گا جو اللہ حضرت ابراہیم کی آواز کو وار دن فنڈا سبل ہٹی آٹو پر آواز کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کے اوپر عالم ارواہ تک ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے والے بننے والے بچوں کے کانوں تک پہاڑ کے پتھر پتھر صحرا کے ذرے ذرے سمندر کی موج موج تک ابراہیم کی کمزور آواز کو اٹھا کر ہر ایک تک پہنچانے کے اوپر قاضر ہے وہ اللہ اپنی تمام تر قوت اور طاقت اور قدرت کے ساتھ آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ کے لیے موجود ہے دیشتر. اگر آواز پہنچائی وہاں تک پہنچی تھی تو آج بھی آواز پہنچائی یا ساری الجبل مدینے میں کہا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو اللہ نے اٹھا کر کے وہاں حضرت ساریاں جہاں جہاد میں مشہور تھیں وہاں تک پہنچا دی ہوا کے دوش پر اللہ محتاج نہیں ہے کہ جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس سے وہی کام لیا جائے اللہ اچھا ہے تو وہی کام لے اور اللہ چاہیں تو اس کے علاوہ جو چاہیں کام لے لیں مچھروں سے مچھروں کا کام لے چاہے مچھروں سے پوری سلطنت کو تباہ کرنے کا کام لے لے آگ سے آگ کا کام لے لے اور چاہے تو آگ سے پرورش کے کام لے لیں حضرت ابراہیم علیہ اسلط و سرف دنیا والے تو سمجھ رہے تھے جب ان کی راک بھی نہیں ملے گی ابراہیم کمال ایمان پر ہیں جبرائیل نکائیل اسرائیل اسرافیل سب کی مدد کا انکار کیا جا رہا ہے انی اتنی وجہ سماوات میں نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا کہ اب تم سب کی طرف سے میں نے منہ پھیر لیا ہے جبرائیل تم بھی اللہ کا غیر مکاحل اسرافیل تم سب اللہ کے غیر ہو اور ہم نے اپنا رخ ہر اللہ کے غیر سے اپنے اللہ کی طرف پھیر لیا ہے ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اللہ نے دیکھا کہ ہمارا دوست کسی کی مدد لینے کو تیار نہیں ہمارے اور اپنے بیچ میں کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو اللہ نے بھی برائے راست اپنے اور آگ کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں برائے رہا سکن دے دیا خبردار آگ آگ رہے گی مگر میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے خبردار سے ایک کو بھی نقصان پہنچا مرنے والا جان دینے والا بے دھر آگ کے اندر جا رہا ہے ازمل اللہ نیمن وکیل حالانکہ ڈرنا سے چاہیے تھا اس لیے کہ موت کے منہ میں جا رہا ہے لیکن یہ ابراہیم کا کمال ایمان کہ بے ابراہیم جان دینے کے لیے آج کے شولوں میں جا رہے ہیں نگر اور بےخوف جلنے والا بے خوف ہے اور جلانے والی آگ جس کو جلانا ہے وہ آگ تھر تھر کانپ رہی ہے کہیں اللہ کے دوست کے بدن کے ایک بال کو اگر نقصان پہنچ گیا تو خدا کے تعلح کا شکار مجھے ہونا پڑے گا یعنی چلنے والا بے خوف ہے جلانے والا کام رہا ہے یہ ہے کمال ایمان اس کمال ایمان کی اوپر تو اللہ رب العزت قادر مطلق ہے جس مخلوق سے جو چاہے کام لے لیں چرواہ چلا رہا ہے بکریاں بھیڑیے نے حملہ کر دیا اب جب بھیڑیے نے حملہ کر دیا تو چرواہا بھی پہلوان تھا مز اس قسم کا اس نے چھلانگ ماری اور بھڑیے کو اوپر چڑھ بیٹھا اور اپنی بکری چھین لی اس سے چھین لینے کے بعد اب بھیڑیا ایک کنارے بیٹھ کے کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے میرا رک دیا تھا تو نے چھین لیا میرے ہاتھ سے تو چروا کہنے لگا کہ چاہ بلا ہے بھائی بھیڑیا ہے یا پھر چاہے آدمیوں جیسی بات کر رہا ہے کیسی حیرت کی بات ہے تو اس نے کہا حیرت کی بات یہ نہیں کہ بھڑی آدمی کی زبان میں بات کر رہا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشید لائے نبیوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں جنت و جہنم کے تذکرے کر رہے ہیں اور تم اب تک وہاں ہی پہنچے جاؤ جا کر کے ایمان لاؤ کے اوپر اب جب اس نے یہ ساری باتیں سنی بیڑیے کی دعوت بیڑیے نے دعوت دی جب باتیں سنی تو اپنی بکریوں کو سمیٹا مدینے کے کنارے لا کے روکا اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوا ہاں سلام ہو اے اللہ کے رسول رسولے کی دعوت پر ایمان قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا بلاؤ سب جمع ہوئے ہاں بتاؤ اپنی اب اپنی کارگزاری بتاؤ کیا بات ہے تو ہم پورا قصہ سنایا کہ بکری میں حملہ کر دیا ہم نے چھین لیا بھڑیے نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے مجھے میرا رزق دیا تھا تو نے چھین لیا تو میں نے کہا کہ یہ عجیب اور بات ہے اس نے میری کہ یہ بات عجیب نہیں ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے ہیں نبیوں کے واقعات سنا رہے ہیں جنت وجہ جہنم کے تذکرے ہو رہے ہیں اللہ کی بڑائی اور کی کمریائی بیان پر مارے تم اب تک میں اب تک نہیں گئے جاؤ ایمان لاؤ رسول صلی اللہ علیہ پہ تو میں بکریوں کو قرارے کر کے میں اب حاضر ہو گیا کہ اللہ کے رسول بھیڑیے کی دعوت پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نے سچ کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ آپ نے جس مخلوق سے چاہیں جو چاہیں کام لے لینے جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے ضروری نہیں کہ اللہ اس مخلوق سے وہی کام لیں اللہ جب چاہیں اس کو اس کی حیثیت پر باقی رکھ کر کے دوسرا کام لے لے اور جب چاہے تو اس کی شکل بھی بدل دیں اب دوستو اور بزرگوں یہ ایمان کی محنت اور ایمان کا ماحول صاحب جس محنت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور جس محنت کے نتیجے میں مزید منورہ کیا بلکہ اس علاقے علاقہ بن گیا ہے کہ جس علاقے کے اندر شیطان اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرا سکتا ہے ایسا ماحول بنا اور یہ صحابہ کرام بنیاد بہن کی محنت کی ترتیب پر اور یہ صرف صحابہ کے زمانے کے لیے نہیں ہے ہر زمانے کے لیے یہ کام جتنا صحابۂ کرام رضوان اللہ رحیم اجمین کی محنت کے مشابے ہوگا ہدایت اتنی آئے گی ہمارے رسمی طریقوں پر یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے ہمارا کام پوری طرح خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی قدرت اور قوت اور طاقت پر یقین رکھتے ہوئے سو فیصد صحابہ کے نہت پر اور صحابہ کی مشابہت اور مزاج پر دسمیت سے ہٹ کر کے یہ کام دوستو ہمارے تجربات اور مشاہدات میں نہیں چلے گا دنیا کے کام کرو تجربات اور مشاہدات کے لیے دنیا بہت کافی ہے اللہ کے دین کا یہ کام مزاج نبوت چاہتا ہے اور مزاج داوت صاحب کرام اجمین جتنی مشابہت ہوگی تین بنیادوں پر صحابہ کے نہت پر اس کام کو جس دن ہم لے کے آ جائیں گے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت اور ہدایت کے دروازے کھلیں گے ایک تو صحابہ والا یقین کہ اللہ رب العزت نے ایسی بڑی دولت دی ہے کہ اب ہمیں پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک اور مرنے کے بعد قیامت کے تک ہمیشہ ہمیش زندگی قیامت کے بعد کی بھی جو ہے ان دونوں زندگیوں کے کسی بھی مسئلے میں ہمیں کسی کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے نہ دنیا کے بارے میں نہ آخرت کے بارے میں دیکھ ہمارا اللہ موجود ہے جو ضرور ہمارے لیے ہمارا دین کافی ہے دین صرف دنیا میں آخرت میں چھوٹی سی جنت اور دنیا میں جھوپڑا دلانے کے لیے نہیں بلکہ دین تو دنیا اور آخرن و حم حیات تجیبہ دنیا کے اندر بھی چمکائیں گے اور ایسی پاکہ زندگی دیں گے کامیاب کہ جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ سا والی محنت کے اوپر ملے گا تمہیں تمہاری اپنی تصویروں کے اوپر نہیں پوری دنیا پکار پو رہی ہے آ جاؤ ہماری طرف اور ہمارے والے طریقے کے مطابق زندگی گزارو کامیاب ہو جاؤ گے لیکن یاد رکھو دوستو اور بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یقر السلام دین یوگ پر امن ہو بلاخر تم الخرین اب صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے تم یہود اور رسانا کے طریقوں پر کامیابی چاہتے ہو خدا اسپاش کی قسم قبل ہو جاؤ گی جاؤ گی کامیابی قیامت تک کے لیے اللہ نے ضمانت دی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ طریقے پر صحابہ چلے ہیں اور دنیا کی ساری طاقتیں ٹھوکروں میں آئی ہیں وہ جھوپڑوں میں ہیں لیکن خزانے مملکتوں کے حکومتوں کے ان کے قدموں میں پڑے رہے تو صابق کرام رضوان اللہ رحمت کے ایمان یقین کہ پہاڑ بھی پگھڑ کے پانی ہو جائے جن کے ایمان کے سامنے ایسے کبھی ایمان والے کہ اگر جنت اور جہنم کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے تو ہمارے ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا لیکن یہ کام رسمیت کے ساتھ نہیں دوستوں صحابہ کے نہج پر اس یقین کے ساتھ کہ جب ہماری یہ محنت صحابہ کی تصدیق پر آئے گی تو اللہ کی طرف سے نصرت کے وہ دروازے کھلیں گے جو چودہ سو برس پہلے کھل چکے ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اللہ سے جو مددیں نازل کرائی ہیں وہ قیامت تک آنے والی اپنی پوری امت کے لیے ہیں کہ ہر دور میں جب جب یہ محنت زندہ ہوگی اپنے تمام تنسولوں کے ساتھ اللہ ہم کو مدد نازر کریں گے جو صحابہ کے ساتھ ہوئی ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ایک ایک آدمی کو پچاس پچاس کے برابر جو ثواب ملے گا اور دس آدمیوں کے برابر ہدایت ملے گی تو صحابہ نے ارد کیا کہ وہ پچاس آج ہوں ان کے زمانے کی ہمارے زمانے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک آدمی کی قربانی کے اوپر اللہ تمہارے زمانے کے پچاس پچاس آدمیوں کے برابر جو سماپتا قربانی ایک کی بات کرتے ہو تم دس کی قربانیوں پر جو ہدایت اتر رہی ہے وہ ایک آدمی کی قربانی کے اوپر اللہ ہدایت اتاریں तो تو صحابہ کہنے پر اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہ مبارک محنت اللہ نے ہمیں احتیاط ہے جو ہماری سب سے بڑی حاجت سب سے بڑی ضرورت ہے اس محنت کے اندر اگر غفلت ہوئی ہمارے گشتوں میں ملاقاتوں میں ڈھائی گھنٹے میں تین دن کے نکلنے میں خروج میں ہتھی کہ نکلنے کے جذبے میں خروج کے جذبے میں اگر یہاں پر غفلت ہوئی تو اس غفلت کا اثر ہماری زندگی کے ہر شعبے پر پڑے گا جیسے تاجر یہ سمجھتا ہے دکان کے اوپر بیٹھنے کے زمانے میں اگر غفلت اس وقت ہوئی تو ملنے والا نفع کم ہوگا پھر اس کا اثر ہماری زندگی کے ہر شعبے پر پڑے گا کھانے پینے پر کپڑے لتے پر کھیل کل سب چیزوں کے پردہ یقین کے ساتھ اگر ہمارے دعوت کے اندر کہیں ذرا بھی غفلت ہوئی ملاقاتوں میں گشتوں میں سیکھنے سکھانے میں مذاکرات میں ایمان کی حلقوں کو قائم کر کے نقد اٹھا اٹھا کر کے مسجد میں لا کے جوڑنے میں اگر ان میں ذرا بھی غفلت ہوئی تو اس کا اثر میری زندگی کے تمام شعبوں پر پڑے گا دنیا کے اوپر بھی پڑے گا پھر عبادت کے اوپر ہمارے عبادت میں ہمارے دعوت میں یہاں تک کہ آواز ہماری تجارتوں میں خیس کھلیان میں ملنے والا نفع کم ملے گا برکت دھیرے دھیرے کم ہوگی ہر چیز میں نقصان آئے گا ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی وجہ سے دین کی وجہ سے برکتیں اٹھے گی پانچ وقت جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والے کے ساتھ سب سے پہلا معاملہ جو ہوتا ہے اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے تو برکت اسباب میں نہیں ہے برکت اعمال میں ہے تو دنیا کے بھی ہر شعبے کے اندر اس کا اثر پڑے گا ہمارے کھانے پینے پر ہمارے کپڑے رستے پر اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا اثر تو دلوں کے اوپر پڑے گا ہماری آپس کی محبتیں نفرتوں میں بدلیں ہماری اولاد کی فرمبرداری نافرمانی سے بدلے گی ہمارے گھروں کی پاکلگی اور طہارت یہ نجازت سے بدلیں دل ٹوٹیں گے دل ٹوٹیں گے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عن نے فرمایا کہ جس دن مجھ سے اگر کوئی پھول بھی ہو گئی ہے کوئی سہو ہو گیا ہے تو اس کا اثر میں نے اپنے جانوروں پر دیکھا ہے اس دن جانور بھی میری آواز کے اوپر حرکت کرنے کو تیار نہیں ہے اس دن غلام بھی میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس مزاج کے ساتھ یہ کام ہمارا, ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کسی کے اوپر اللہ رب العزت اور آخرت جگہوں میں قربانی دونوں میں فرمائیں تو ایک تو صحابہ والا مزاج بھی ہو صحابہ والا طریقہ بھی ہو یقین ہو کہ ہم ایسے محنت کرتے کرتے صحابہ کے کی نہ پہنچنا ہے اور جس دن ہم صحابہ والی قربانیوں پر ان پر پہنچیں گے اللہ پاک وہ مرنے جو چودہ سو برس پہلے ناز کی ہے صحابہ کے قربانیوں کے اوپر اللہ جس دن ہماری قربانی ان کے قربانی کے مشابہ ہو جائے گی تو خدا کے قسم اللہ وہ مدد آج نازر کریں کہاپا والی قربانیوں کے اوپر ہماری زندگی آئے محنت کرتے کرتے وہاں تک پہنچنا ہے رحیفہ کا کوئی نہیں صرف ایک لڑکا تھا جاؤ اللہ کے راستے میں بھیج دیا اور وہ جا کر کے ایمان والوں کو غلبہ ہوا مگر شہید ہوا یہ شہید ہو گیا ہاتھ کاٹ دیے گئے پیر کاٹ دیے گئے پیٹ پھاڑ دیا گیا آنکھیں نکال دی گئی ایمان والوں کو فتح ہوگی عورت نے جب سدا تو کہا تھا مجھے میرے بچے کو دکھلاؤ ذرا میں دیکھنا چاہتی ہوں کیسا جذبہ تھا قربانیوں کا آج تو آپ چار مہینے کی تشکیل میں بچے کو لے جانے تھے اس کی ٹانگ روکتے ہیں وہاں تو قربانی دینے کے لیے جاؤ اللہ کا کلمہ بلند ہو ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم وہ قربان کر دیں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے ہر ایک کا جذبہ نے کہا کہ عورت ذات برداشت نہیں کر پائے گی تسلی جنت پہ کھیل کود رہا ہے ہے کے کے ساتھ ہے, کے ساتھ پہل کو ہم کو سب معلوم ہو بیٹا ہمارا وہ نہیں اگر ہمیں یقین نہ ہوتا تو ہم اپنے بچے کو نہ بھیجتے دکھا دو ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا آخری انجام کیا ہوا ہے جب لے کے گئے اللہ صاو ریمین اس نے دیکھا جا کر کے کہ بچے کا ہاتھ کہیں ہیں پیر کہیں پیڑ پھٹا ہوا ہے آنکھیں نکلی ہوئی ہیں کیا گزری ہوگی اس ماں کے اوپر اللہ اس کی قبر کو لور سے بھرے اور تمام امت کی طرف سے اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اس ماں کی زبان سے جملہ جو نکلا ہے وہ جملہ کوئی شکوے کا نہیں تھا بلکہ وہ جملہ یہ تھا کہ میرے بیٹے میں نے تجھے اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا کہ تاکہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اللہ کا کلمہ بلند ہونے کے لیے تیری آنکھیں نکالی جائیں پیٹ پھاڑا جائے اور کل قیامت کے میدان میں جب تو سرخرو ہو کر کے اٹھے تو میرے بیٹے تیرے ساتھ کی تیری ماں بھی سرخرو ہو کر کے اٹھے یہ قربانیاں ان تین بنیادوں پر محنت کرتے کرتے اپنے ہر ہر علاقوں میں چلنا تو ہم یہیں سے ہے جہاں سے ہمارے بڑے بتا رہے ہیں جہاں سے کرے ہونا ہے صحیح رحت کے اوپر صحابہ کے مزاج پر صحابہ کے طریقۂ دوسرے پر ہماری محنت آئے ہمیں اپنے مشوروں اور اپنی رائے اور اپنی تجویزوں پر اس کام کو لے کے نہیں چلنا ہے ہمارے لیے صحابہ کا نمونہ کافی ہے صحابہ کے نمونے پر جب تک ہم قربانیوں کے ساتھ چلیں گے تو مولانا یوسف الحمد اللہ رہے کہ بقول اگر دعوت کی اس مبارک محنت کو قربانیوں کے ساتھ لے کر کے اور مجاہدے کے ساتھ لے کر کے چلا دے تو قاتل دنیا میں کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور اگر اس کام کو اپنے رائے اور مشورے اور سہولت اور آرام پرستی کے ساتھ سہولت کے ساتھ لے کر کے چلنے کی ساری کوششیں کرو گے تو یاد رکھو کہ باتیں کا ہر قدم تمہاری گردن کے اوپر ہوگا باتیں تم سے آگے ہوگا اس لیے کہ اس کے پاس سہولت کے نشے تم سے زیادہ ہے دعوت قربانی چاہتی ہے اس لیے دوستوں اور بزرگوں اللہ آج تک کی ہماری غفلت کو اپنے کرم سے معاف کرواتے ہیں اس کے لیے توبہ کرو رشتہ پھر مِن ہوں کا نہ روزارا یور فنی میرے بندو توبہ کر لو اپنے گناہوں سے بہت کر چکے کتنے پاپ کرو گے تم میرے مغفرت کا دروازہ تو کھلا ہے تم توبہ تو کرو چاہے جتنے گنا ہو گئے ہو آج تو کم سے کم اس بڑے مجبے کے اندر توبہ کر لو پہراؤں کے ذرات کے برابر درختوں کے پتوں کے برابر سمندر کی موجوں کے برابر ہبڑوں کی لہروں کے برابر تمہارے گرا ہیں اے میرے بندے میرے پاس لے کے چلا اور آ کر کے میرے سامنے سچے دل سے توبہ کر لے تو اتنا یاد رکھ میں غفور رحیم ہوں دنیا کے سارے رحم و کرم کے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں یہاں تک کے ماں باپ بھی اپنی نافرمان اولاد سے تنگ آ کر کے اپنے گھر کے دروازے جب ماں باپ بھی اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا کرتے ہیں تو اے میرے بندے میں وہ نقور رحیم ہوں کہ اس وقت بھی تیرے لیے میری مفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے آؤ لے کر کے گناہ آ جاؤ ہم سے توبہ کر لو آ کر کے جو کچھ تو مارا گیا ہے وہ بھی ملے گا اور دنیا اور آکر دونوں کے اعتبار سے اللہ تمہاری کو کھلیانوں کو سرخت و شکاف کرے گی دنیا کے اندر اتنا دیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے اور آخرت کے اندر اللہ کی نوالش ہے اللہ پاک ہماری لتاوں کو غلطیوں کو پاپ فرما کر کے آئندہ کے لیے ہمیں صاحب کرام رام ردوال اللہ اجمین کا نمونہ ہمارے سامنے ان کے نحض کے اوپر ہر نہ چار مہینے کی کیا بات کریں ایمان والے کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی و شادابی کے لیے اللہ نے یہ تمام تر صلاحیتیں اور ابتدار اور ہمارے جسم خون کے قطرات ہماری صافیں ہمیں بتوں کی پوجا کے لیے نہیں دی ہے بلکہ یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ انسان مسجد سے مسجد تک شمال سے جنوب تک فضاؤں میں ہَاؤں میں شہروں میں گرحڑوں میں اتنی محنت کر رہا کہ ہر جگہ میرے نام کا گرہڑا ہو اور ہر جگہ میرا کلمہ بلند ہو رہا ہو تو ہم تو طے کریں جب تو جو کچھ غلطی ہوئی اللہ سے معاف فرما دے اب تو آئندہ اتنی محنت کرنی ہے اتنی محنت کرنی ہے یا تو پوری دنیا کے اندر اللہ, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے یا پھر محنت کرتے کرتے ہم ہی دنیا سے نقصت ہو جائے اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیں اب اس کے لیے ایک تو یہ کہ جن کے چار مہینے نہ لگے ہوں وہ تو طے کرے کھڑے ہو کر بتا دے کہ ہم چار مہینے یہی کے لیے جا رہے ہیں اور دوسرے ہر سال چار مہینے لگانے کی نیت سے کرو کہ ہر سال چار مہینے لگانے ہیں اور ابھی نقد چار مہینے کے لیے تیار ہیں اس کے علاوہ دوستوں ہم عالمی امت ہیں یہ چار مہینے تو ہو گئے ہمیں چار مہینے نہیں ہمیں تو دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے مصروف سے مغرب سے چھوڑ دیجئے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اب تو پوری دنیا کو سوچو چار لاکھ چھ لاکھ آٹھ کھلے خرچ کے ساتھ جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کا ہے اب تک خواہشات میں خرچ ہوا ہے اب تو کرو کہ اللہ اب تو پائی پائی تیرے دین کے لیے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک رہتے اقباب اللہ پہ جب کو پار کر کے مراکس میں پہنچے ہیں جہاں کہ آگے دنیا نہیں ہے تو سمندر میں گھوڑا ڈال دیا مارے جوش کے اور جب پانی گھوڑے کے سینے سے لگا لگام لگا کھینچی تلوار فلا میں لہرائی اور یوں فرمایا کہ اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے پاس بھی تیرے کچھ بندے رہتے ہیں تو اے خدا تیرے عزت و جلال کی قسم ہم اس سمندر کا سینہ چیر کر کے تیرے ان بندوں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر کے تیرا کلمہ بلند کریں گے اب تو نیتیں کرو کہ پوری دنیا کے اندر کھلے خرچ کے ساتھ جہاں کے لیے طے کر دیا جائے وہاں جانے کے لیے تیار ہے ہمارے ہوتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو اس کے لیے اللہ قبول فرماؤ فروغ کر کے اپنے ارادے کریں بتائیں بھائی جماعت کے اعتبار سے بتائے علاقوں کی جماعت کے اعتبار سے بتائے مسجد جماعت کے اعتبار سے بتائے اللہ قبول فرمائے بےحد قبول فرمائے